واشد اللہ لا لا محمد ناظرین و و قبل اس کے کی میں شیخ محترم سے اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے درخواست کروں پہلی تمبی یہ آپ لوگوں کے سامنے کی جا رہی ہے کہ یہ جو آداب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کو یہ نہ سمجھے کہ ان آداب کی کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے یا ان کا کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ان میں کچھ آداب ایسے ہیں کچھ خصلتیں اور کچھ اخلاق ایسے ہیں جن کا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے لہذا اس پروگرام کی اور اس دورہ علمیہ کی اہمیت کو سمجھیں کہ جو آداب ہیں ان میں بہت سارے ایسے آداب ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے دوسری اطلاع یہ دی جا رہی ہے کہ آنے والے جمعہ سے ٹائمنگ میں تھوڑا سا اے, فرق کیا دے جائے گا یا ٹائمنگ بڑھا دی جائے گی اور وہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق فی الحال پونے آٹھ بجے ہمارا درد شروع ہوتا ہے اور سوا نو بجے ختم ہو جاتا ہے تو آئندہ جمعہ سے آٹھ بجے درد شروع ہوگا سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق اور ساڑھے نو بجے ختم ہوگا اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق ساڑھے دس بجے شروع ہوگا اور بارہ بجے ختم ہوگا جبکہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق دس بجے شروع ہوگا اور ساڑھے گیارہ بجے ختم ہو جائے گا تو اس کا بھی آپ لوگ خیال رکھیں گے جو لوگ سعودی عرب سے باہر جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا وقت کا مینج کرنا مشکل ہے لیکن میرے بھائی علم بغیر قربانی اور محنت کے نہیں ملتا ہے اور وہ بھی ہفتے میں صرف ایک دن ہے لہذا آپ لوگ وقت نکالیں اور اس عظیم درس سے اور دور علمیا سے فائدہ اٹھائیں میں شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں دور علمیا میں اب تک چار حدیثیں ہم نے سنی ہیں شیخ سے اس کی شرح سنی ہے اور آج سے اللہ پانچویں حدیث کی شرح آپ کے سامنے شیخ محترم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کفات فرمائے اور ہمیں اس دور علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دامی جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان نحمده ونستعینه ونستغفره اشہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قابل احترام فدیلۃ مختار مدنی حافظ اللہ، دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل اطرام اور بہنوں اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے احسانات میں سے ایک عظیم الشان احسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہے آپ بلا شبہ ساری انسانیت کے لیے عموماً اور اہل ایمان کے لیے خصوصا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت اور تحفہ ہے اس نعمت کی قدر کرنا انسان کی سعادت کی شروعات ہے اور اس نعمت کی ناقدری انسان کی دنیاوی و اخروی بربادی کا پیش خیمہ ہے بلکہ یقینی سبب ہے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق بنائے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب اپنی نعمت جتائی تو فرمایا کہ لقد من اللہ على المؤمنین اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا اپنی نعمت انہیں عطا کی وہ نعمت کیا ہے وہ احسان کیا ہے رسول جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان مبعوث کیا بھیجا یت الو علم ہی یہ رسول کیا کرتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہے اس کا وظیفہ کیا ہے یت الو علم ہی وہ رسول اللہ تعالی کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے وہی ازکی ہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کے نفس کو پاک کرتا ہے اپنی تربیت کے ذریعے سے باطل عقائد سے باطل عادات ورسم و رواج سے باطل اخلاق سے برے اخلاق سے وہ المحمل کتاب اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کتاب کی آیات کا صحیح موقع و محل اس کی تطبیق ان کو سکھاتا ہے وہ ان کا نومین قبل لفی غل مبین اور اس سے پہلے ان سب کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے آج جو اہل ایمان ہیں اس سے پہلے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اس گمراہی سے نکال کر لانے والا اللہ کی توفیق سے یہ رسول ہے اور اس نعمت کا نتیجہ ہے کہ انہیں ایمان اور اعلی اخلاق کی اور اچھی زندگی کی توفیق کی. یہاں نقطہ یہ ہے جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا اس طرف کہ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ دین میں کچھ فرائض ہیں کچھ سنن و مستحبات ہیں کچھ آداب و اخلاق ہیں اس کی توجہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزوں پر ہوتی ہے جو بہت اہم ہے وہی عقیدہ بہت اہم ہے فرائض بہت اہم ہیں باقی رہے آداب و اخلاق اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کریں تو بھی ٹھیک نہیں کریں تو بھی ٹھیک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے ان چیزوں سے آری ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی شخصیت نامکمل رہتی ہے بلکہ بعض چیزیں جیسے شیخ نے بھی بتایا ایسی ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہلکی ضروری نہیں ہے کبھی کی کمی کی وجہ سے اور کبھی لاپرواہی کی وجہ سے لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں اس کی شخصیت کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کا اہتمام کرتا تو بقیہ دین کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور اگر وہ ان کا اہتمام نہ کرے تو اس کے نتیجے میں بقیہ دین پر بھی اثر پڑتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ دیکھیں بعض چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں دیکھنے کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یا اہتمام کے اعتبار سے لیکن اس کا نتیجہ بڑا بہت بڑا بھیانک ہوتا ہے اگر ان کو چھوڑا جائے ان میں لاپرواہی برتی جائے اب دیکھیں دو آدمی جن کی قبروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی کو دو ٹکڑے کر کے اس کو دف... گاڑا تھا یا اس کو لگایا تھا نصب کیا تھا اس حدیث کو بھی آپ غور کریں آپ نے فرمایا دو ایسی چیزوں میں عذاب دیے جا رہے ہیں جو بہت ہلکی لیکن آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی ہیں حالانکہ یعنی انجام کے اعتبار سے بڑی سنگین ہیں لیکن ان سے بچنا بہت آسان تھا اس اعتبار سے وہ بہت ہلکی تھی کہ ایک آدمی خوری نہ کرے ایک آدمی پیشاب کے اندر بے احتیاطی نہ کرے احتیاط کر لے کون سا بہت بڑا کام ہے آسان کام ہے لیکن اس آسان کام میں لا پرواہی کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب دیا گیا ایسی ایک نئی کئی مثال ہے کئی مثالیں ہیں جسے معلوم ہوتا ہے کہ بعض چیزیں لوگوں کے نزدیک ہلکی ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہوتی ہے وہ تحصب اللہ یاویم اللہ نے کہا کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو جب کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بھاری اور سنگین ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے احکام کے سلسلے میں اپنے اختیار کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو ترجیح دیں اس کو یاد رکھیں ہم چنتے ہیں یہ یہ یہ یہ یہ فلا یہ فلاں فلاں چیز میں اس پہ عمل کروں گا یہ چیز میرے نزدیک بہت اہم ہے مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے ہم اپنے اختیار کو ترجیح دیتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات پر واقعی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس چیز کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس چیز کا ویسے اہتمام کرے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کمال اتباع ہے بلا شبہ کچھ چیزیں واجب نہیں ہوتی ہیں لازم نہیں ہوتی ہیں ان کا ترک گناہگار نہیں بناتا ہے یہ مسئلہ جاننا کہ کسی چیز کو ترک کرنے سے یعنی وہ واجب ہے یا مستحب ہے یہ علم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے چھوڑنے کے عادی بنے ہیں یا اس کے سیکھنے سے لاپرواہی برتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی بس اتنا جانے کہ اگر کسی وجہ سے وہ چیز اس سے چھوڑتی ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا کیا اس کی قزا اس پر لازم ہے کیا اس کی بھرپائی کرنا اس کے لیے ضروری ہے یہ فقی تبار سے اس لیے ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی نزدیک کیا ہوتا ہے وہ واجب تھوڑی نہ ہے چھوڑ دو یعنی ایک آدمی چیزوں کو اس لیے چھوڑتا چلا جاتا ہے کہ نہیں ہے اور غیر فرض وہ غیر فرض اور سنن و غیر مصنون یا اس طرح سے یعنی مستحب ہے اگر وہ موقع ہے غیر موقع ہے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک انسان انہیں کرنے اور ترک کرنے کے لیے فیصلے کے بنیاد بنائے وہ اس لیے ہے کہ اگر چھوڑ جائے تو کیا اگر چھوٹ جائے تو گناگار ہوگا کہ نہیں ہوگا تو یہ بھی بات یاد رکھیں آ, بہرحال ہم جو باب العدب سے کچھ احادیث پچھلے دروس میں دیکھ رہے ہیں ان میں چار حدیثیں ہم نے مکمل کی اب حدیث نمبر پانچ سے ہم اپنی مزید آگے کی گفتگو کو شروع کرتے ہیں جو حدیث نمبر پانچ ہے اس میں مجلس کا سکھایا گیا ہے مسلمان اور اسلام اسلام چونکہ مسلمانوں کو اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے مساجد میں دینی دروس ہوں یا جمعہ کی مجالس ہوں یا اسی طرح سے انسانوں کا آ, نکاح میں ولیمہ میں یا اسی طرح سے کھانے پینے کی دعوتوں میں مختلف مواقع پر جمع ہونا تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں جمع ہو متحد ہوں اور اس کی تعلیمات اسلام میں دی گئی ہیں اس تعلق سے مجلس کے بہت سارے اداب ہیں ان میں سے ایک بہت اہم ادب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے چونکہ ابن حجر رحم اللہ کا مقصود ساری احادیث کو جمع کرنا نہیں ہے ایک کتاب میں بلکہ مقصود یہ ہے کہ بہت سارے احکام میں کچھ کچھ آداب اور کچھ احکام سکھا دیے جائیں تاکہ پہلے مرحلے میں کچھ نہ کچھ سارے احکام میں سے انسان سیکھ جائے یہ احادیث الاحکام کی کتاب ہے اس میں استیاب نہیں ہے یہ نہیں کہ سارا جمع کر دیا جائے آدمی کہے گا اس میں تو ایک ہی ادب ہے مجلس کا اور بھی بہت سارے آداب ہیں وہ کیوں نہیں جمع کیے اگر وہ جمع کر دیتے تو یاد کرنے والے کے لیے بہت مشکل ہو جاتی لہٰذا اس کتاب کا اصل مقصد یا اس طرح کی کتابوں کا اصل مقصد چاہے عمدہ ہو یا المحر ہو یا اسی طرح سے بلوغ المرام ہو یا اور کتابیں ہیں عرب ہیں مثلا ان کتابوں کا مقصود یہ نہیں ہے کہ کسی مسئلے کی ساری حدیثوں کو جمع کیا جائے بلکہ ان کا ان کتابوں کا مقصود یہ ہے کہ ہر باب میں سے کچھ کچھ کچھ حدیثیں جمع کر دی جائیں تاکہ ایک طالب علم جب ان کو یاد کرے تو اس کے لیے مشکل نہ ہو وہ سارے ابواب میں سے کچھ کچھ مسائل سیکھ جائے پہلے مرحلے کے لیے پھر اس کے بعد میں آگے کے مراحل کے لیے بڑی کتابیں اس کے لیے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں بعض لوگوں کے دلوں میں ایک شک پیدا ہوتا ہے یا ان کو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ادب بیان کر دیا مجھے کا اور اتنے سارے اداب ہیں تو کیا ان کو حدیث معلوم نہیں تھی وہ شارحین سہیل بخاری میں سے ہیں اور ان کی کتاب چودہ جلدوں میں تقریباً چھپی ہے تو آپ کریں انہوں نے کتنی ہزاروں حدیثوں کو اس میں ذکر کیا ہے مختلف احادیث کے تحت یہاں مقصود یہ ہے کہ ہر باب کی کچھ نہ کچھ حدیثیں ذکر کر دی جائیں تاکہ ایک طالب علم اہم اہم احکام سیکھ لے پہلے مرحلے کے لیے بعد میں پھر زندگی پڑی ہے مزید کتابیں پڑھنے کے لیے اور مزید احادیث جاننے کے لیے یہ بھی شبہ اس کو انہیں دور کرنا ضروری تھا حدیث نمبر پانچ میں ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفصحوا وتوسعوا متفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ہرگز بھی ایسا نہ ہو کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائیں اور پھر اس جگہ بیٹھے ولا کن تپس و بلکہ تمہیں چاہیے کہ مجلس میں کشادگی اختیار کرو اور سمٹ کر بیٹھ کے دوسروں کے لیے وسائد پیدا کرو یہ ترجمہ میں نے ایسے کیوں کیا اس لیے کہ آگے ہم دیکھیں گے ان اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث میں ایک حکم آنے والے کے لیے ہے جو مجلس میں آئے اور دوسرا حکم مجلس والوں کے لیے ہے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ شرع حکم اس کا کیا ہے اور کیا تفاصل اس کی ہے پہلا جملہ حدیث کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقیم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس ہی چاہے وہ جمعہ کا دن ہو کسی آدمی کو پہلی میں نماز پڑھنا مثلا جمعہ کے دن آئے اور کسی کو کہ پیچھے جاؤ اور خود اس کی جگہ بیٹھ جائے کوئی غریب آدمی ہے کوئی ایسا آدمی جو ہمیشہ نماز کو پابندی سے نہیں آ پاتا ہے آپ پابند ہے آپ جا کے کہ چلو آ, روزانہ تو آتے نہیں فجر میں تو دکھتے نہیں ہو اور آپ جمعہ کے لیے آ کر بیٹھ گئے چلو پیچھے جاؤ ہم لوگ زیادہ تار ہیں اس اعتبار سے ایک آدمی دوسروں کو ان کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے یا عام مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے اور وہاں آئے دینی درس ہے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور وہاں آ کے خود بیٹھ جائے تو اس طرح سے اس حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے کہ کسی بیٹھے ہوئے شخص کو جو مزید میں موجود ہے آنے والا شخص اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ بیٹھ جائے امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہن حریم یہ جو منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے نہ کرے تو اچھا ہے یا نہ کرنا یہ ضروری ہے کرنا حرام ہے یا اس کا کیا حکم ہے اماموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ تحریم کے لیے ہے یعنی کوئی آدمی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور جو آدمی حرام کا مرتکب ہو وہ گناہ گار ہوتا ہے معلومات کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ حرام ہے یہاں پر یعنی اس حدیث میں ایسا کیوں کہا گیا کیوں یہ گناہ ہے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو آدمی کسی جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے الا یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے مسجد چھوڑ کے چلا جائے اس ارادے سے کہ مجھ کو نہیں بیٹھنا ہے تو جب تک کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کا اس جگہ کا وہ زیادہ حقدار ہے اس تعلق سے احادیث بھی آئی ہیں مثلاً صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی مجلس سے اٹھے اٹھ کر جائے پھر واپس لوٹے تو وہ اس مجلس کا زیادہ حقدار ہے اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے جہاں وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا کسی کام سے اٹھ کے گیا مثلاً آیا مثلاً آیا فوراً تو کوئی آدمی اگر مجلس سے اٹھ کے کسی غرض سے جاتا ہے اور فورن آ کے متش میں واپس آتا ہے تو وہ جو جگہ چھوڑ کے گیا ہے وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے یعنی اس کا حق ہے کہ وہاں وہ بیٹھے اگر اس جگہ کوئی بیٹھا ہے تو اس کو علما نے کہا کہ حق ہے اس کو کہے گا ہے وہ میری جو ہے وہاں کیوں سکتا کیونکہ وہ حق دار ہے اس میں مسلم نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2189 اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں الرجل احق بی مجلسی ہی و ان خرج لحاجتی ہی ثم عادر فہو احق بی مجلسی ہی آدمی اپنی جگہ کا زیادہ حق دار اگر وہ اپنی کسی حاجت کی وجہ سے چلا گیا پھر واپس لوٹا تو وہ اس جگہ کا جہاں وہ بیٹھا تھا زیادہ حقدار دوسروں سے اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الباری نے اس کو صحیح کہا ہے حدیث نمبر 3544 صحیح جامع صغیر میں ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس مسلمان کا حق ہے کہ وہاں وہ بیٹھے لہذا کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود وہاں بیٹھے اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے اس حدیث کے ذمن میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ نے اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں اگر کوئی آدمی خود اٹھے اس جگہ سے تو کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجس میں آتا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اٹھ کے کہ بیٹھے یہاں پر اپنی جگہ اس کے خالی کر کے اس کو وہاں بٹھاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے اور ایسے وقت میں کیا کرنا بہتر ہے کیا کرنا اولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجولم مجلسی امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اپنی مسند میں اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور دو سو اٹھائیس نمبر پر اس کا اس کی تفصیل سند کے اعتبار سے ساری ذکر کی اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں تو اس حدیث میں کیا ہے آپ فرماتے ہیں لا یقم ل مجلسی کوئی آدمی کسی اور آنے والے شخص کے لیے اپنی جگہ سے نہ اٹھے ہاں بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مجلس میں وسعت پیدا کرو اور آ, یعنی آ, ایک دوسرے کے لیے جگہ بناؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے آپ نے دعا دی اور آپ نے حکم دیا اور دعا دی کہا بلکہ مجلس میں وسعت پیدا کرو یہ نہیں کہ کوئی اٹھ کے چلا گیا اور دوسرا آ کے بیٹھے بلکہ یہ تھوڑا سا کھسک جاؤ دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح سے تھوڑی جگہ بناؤ اور آنے والے کے لیے بیٹھنے کے لیے کہیں نہ کہیں جگہ بن جائے اس طرح سے کرو تو اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی اس بات سے منع کیا کہ وہ اٹھ کے دوسروں کے لیے جگہ بنائے اس حدیث سے شیخ الالبانی نے ان دونوں مسائل کو جمع کر کے ایک حکم بتایا ہے فرماتے ہیں لئی سمینسلامی غیر احترام اللہ ہو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ظاہر دلالت یعنی صاف طور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلامی آداب میں سے چیز نہیں کہ ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھے تاکہ دوسرا آدمی اس جگہ پر بیٹھے وہ اس لیے اٹھے کہ اس کا اس کے لیے احترام کے طور پر اٹھے ایسا نہ کرے بل آی ہ ا فہی ہ فیل مجلس بلکہ بیٹے ہوئے کو چاہیے کہ وہ آنے والے کییلئے مجلس میں ہ سٹ پیدا کرے تھوڑا سا جگہ بنایں۔ خود بھی بیٹھا رہیں اور آنے والے کی لی بھی جگہ بنائیں۔ وہ ا یہ تظہ ذہرہ ہو ہ کا نجلوسالت ار۔ اگر زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ عام طور پر مساجد میں ہوتا ہے۔ اگر زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس تھوڑا سا دئیں باے کی سک جائیں یہ تض ز حظیحہ میلا کو کہتے ہیں طرف اور عام طور سے اس زمانے میں لوگ زمین پر ہی بیٹھا کرتے تھے دینی بجال اس میں ادا کا نقد نو یا انل قیام اقامتی من باب اولا یہ بہت اہم بات ہے جو شیخ البانی نے یہاں پر کئی سی حدیث کے ضمن میں میں حدیث نمبر 228 کے ضمن میں ہے۔ اسفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 450 پر بات ہے صحیح اپ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو اٹھنے سے منع کیا گیا ہے کہ تم اٹھو آنے والے کے لیے تو آنے والے کو اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پر بیٹھنا یہ زیادہ بنا ہے۔ یعنی اٹھنا ہی منع ہے اگر تو اٹھانا زیادہ منع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں مناسب نہیں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آنے والا اٹھائے اور بیٹھے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ بیٹھا وہ اٹھ کے کسی کو جگہ پر بیٹھنے کے لیے کہے مناسب یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا دائیں بائیں آگے پیچھے ہلیں اور بیٹھنے والے کے لیے جگہ بنائیں بعض علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو مانا جائے کہ وہ اللہ کی تو اللہ رب العالمین خود ہی برکت دے دیتا ہے اور آنے والوں کے لیے جگہ بن جاتی ہے اگر کوئی آدمی اٹھے اور نکل کے چلا جائے مجلس بیٹھے آپ یہاں پہ زبردستی تو کیا مناسب ہے کہ بیٹھے وہاں پر آئیے دیکھتے اس بارے میں کیا ہے ابن عمر رضی اللہ اب نعمر صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جل من مجلسی تو ایک آدمی اس آنے والے کے لیے اپنے مجلس سے اٹھا فضا جلی صفی آنے والا آدمی مجلس میں آنے والا آدمی جا کر اس کی جگہ بیٹھنے لگا فن ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا یہاں پر ومید کس کی طرف عائد دیں؟ اٹھنے والے کی طرف یا آنے والے کی طرف یعنی آپ نے اس کو منع کر دیا کس کو منع کیا اٹھنے والے کو منع کیا مت اٹھو یا آنے والے کو اور بیٹھنے والے کو منع کیا کہ تم مت بیٹھو اس تعلق سے شمس الحمد عظیم آبادی رحم اللہ فرماتے ہیں عون المعبود میں کہ ای فی مجلس. یعنی آپ نے اس شخص کو منع کر دیا اس جگہ بیٹھنے سے مت بیٹھوں آپ پہ. تو اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے سنن ابی داود حدیث نمبر 4828 اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے اٹھے اپنی جگہ چھوڑ کے تو حکم یہی ہے کہ آنے والا آدمی مجلس میں اس جگہ نہ بیٹھے علما نے کہا کہ یہ سد ذریعہ کے طور پر ہے کہ کہیں عادت نہ بچ جائے لوگوں کی کہ کوئی آدمی آتا ہے تو احترام میں اس کی لوٹ کے اس کو جگہ بنائیں یہ مناسب نہیں ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ سب مجلس میں بیٹھے رہیں اور اس وسعت پیدا کی جائے اس کی یہ معنی جو ہم نے دیے ہیں کہ بیٹھنے والے کو منع کیا اس کی تائید مزید اس سے بھی ہوتی ہے کہ خود اس حدیث کے جو راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ان کا عمل بھی اسی کے مطابق تھا ایک روایت میں جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے راوی کہتے ہیں ابن امرا کا صاحبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے حکم کی بڑی تعمیر کرتے تھے جیسے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا ہے یہ چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو سب سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے والے صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا یہ ان کی عادت تھی کہ اگر مجلس سے کوئی آدمی ان کے لیے اٹھتا کہ وہ اس جگہ بیٹھیں تو کبھی اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے وہ اس جگہ بیٹھتے نہیں تھے کہ اگر کوئی ان کی جگہ یعنی جگہ خالی کرے کہ آؤ پر۔ وہ نہیں اٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے تو اس سے بھی یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی خود سے بھی کسی کے لیے اٹھتا ہے تب بھی آنے والے کو اس مجلس میں اس جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے اگلا حکم کیا ہے یہ تو ہوا اس شخص کے لیے جو آ رہا ہے کہ وہ کسی کو اٹھا کے وہ نہیں بیٹھے اور کوئی کوئی خود سے بھی اٹھتا ہے تب بھی اس جگہ نہ بیٹھے لیکن دوسرا حکم کیا ہے تبسر دو باتیں آپ نے کہیں تفسح اور توسع ابن حجر ابن ابی جمرہ سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں قولہ ان و تبصر فمان کہتے ہیں کہ دو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ایک کہا تفسح اور دوسرا حکم دیا کہا ہیں پہلے کے معنی ابن, ابن ابی جمرہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ پہلے کے معنی یہ ہے کہ, فی ما ہوں. کہ آپس میں اپنے درمیان میں جو ہے ساتھ پیدا کرو جیسے سب جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا فاصلہ آپس میں ویسا بنانے کی کوشش کرو کہ درمیان میں کوئی آدمی آ کے بیٹھ سکے تو پہلے کے معنی یہ ہے کے معنی جو ہے وسعت کے ہوتے ہیں مکھان اور جو ہے کھلی جگہ کو کہتے ہیں حجر نے ملخص اس کو ذکر کیا ان کے قول کو کہتے ہیں دوسرے کے معنی یہ ہیں کہ بعض بعض سے اس طرح سے سمٹ کے چمٹ کے بیٹھیں کہ دوسرے کے لیے جگہ بنے یعنی کچھ لوگ جگہ خالی کریں کچھ لوگ جو ہے غم ہو جائے اور یعنی وہ آنے والا جو ہے اس کو کہیں خالی جگہ مل جائے کچھ خالی جگہ کرنے آپس میں ملے اس طرح سے دونوں معنی اس کے ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ عطف تفصیلی ہے جیسے کہ حجر نے خود کہا ہے کہ عطف تفصیلی ہے جیسے ہمارے کہتے ہیں لڑائی جھگڑا بات ایک ہی ہے لیکن بعض اوقات تاکید کی کہا جاتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ توساؤں اور تفساؤں کے ایک ہی معنی ہے لیکن بطور تاکید آپ نے اس کو کہا اور زبان میں عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک ہی معنی کے دو لفظ ہوتے ہیں انہیں ایک ساتھ ذکر کیا جیسے میں نے مثال بیان کی لڑائی جھگڑا جو ایک ہی بات ہے تو تقرار جو ہے مانا ایک ہی ہونے کے باوجود تاقید کے لیے ہوتی ہے تو فتح الباری میں ابن حجر نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دونوں مانا ہے ایک تو جگہ خالی کریں دوسرے وم ہو جائیں تاکہ جگہ خالی ہو جائے شیخ محمد ابن صالب بن عثیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ان انہذا امر من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اننا اذا رأینا الرج نہ تفسا ہو و نہ یہ اسلامی آداب میں سے کہتے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ کوئی آدمی مجلس میں آئے اور اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو اور تو ہم اسے اس کے لئے وسائد پیدا کریں بیٹھنے کی جگہ بنا ہے یعنی یہ اسلامی آداب میں سے فتح دل جلال کرام جو بلوک المرام کی شرح ہے اس میں شیخ بات کہی ہے. یہ اسلامی ادب ہے کہ ہماری مجلس میں آنے والا شخص اس کا اکرام ہے کہ ہم اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائیں وہ آ کے کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے کوئی آدمی اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں بنا رہا ہے یہ اس کی بےزتی ایک اعتبار سے ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہماری مجلس میں بیٹھو اور ہم بالکل تم کو جگہ نہیں دیں گے بس تو کبھی تاخیر سے آنے والا ہوتا ہے آدمی اس کے لیے جگہ بنائی جائے اگر گنجائش ہے اگر ممکن ہے کوشش کریں جگہ بنانے کی اگر بن جاتی ہے تو بہت اچھا اس طرح سے ایک آدمی اگر کسی مجلس میں آتا ہے تو اس کی دلجوئی اس کا اکرام اور اس کی محبت اور اس کی اقوت کا تقاضا یہ ہے اس سے کہ ہم اس کے لیے مجس میں جگہ بنائیں اس کا حکم خود قرآن میں اللہ نے دیا ہے آپ سمجھیں گے حدیث میں یہی بات قرآن میں بھی آئی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے یا لکم اس کی فضیلت کیا ہے حدیث میں بھی گزرا قرآن میں بھی اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے کیا فرمایا المجادلہ میں آیت نمبر گیارہ میں یا ایمان والو خطاب سارے اہل... قرآن کریم میں جب کسی بات کو ذکر کیا جائے خصوص سارے احکام قرآن کے سب کے لیے ہیں خصوصاً اہل ایمان کے لیے لیکن جب کسی کا نام لے کے کہا جائے تو یہ تاکید بڑھ گیا یہاں پر جب بھی یا ایوہ الذین آمنو اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا جائے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کا یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں اسعات پیدا کرو لوگوں کے لئے بیٹھنے والوں کے لئے آنے والوں کے لئے اسعات پیدا کرو تو تم ضرور اس کے لئے آنے والوں کے لئے اسعات پیدا کرو یفسح اللہ لکم اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ تعالی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا کتنی بڑی فضیلت اس چیز کی ہے کہ ایک آدمی دنیا میں مجلس میں دینی مجالس ہوں یا آدمی عام مج... مجالس ہوں آنے والے کے لیے اگر جگہ بنائے اس کے لیے وسعت پیدا کرے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وسعت پیدا کرے گا تنگی کو ختم کرے گا تم آنے والے کے لیے تنگی کو ختم کرو جگہ بناؤ وسعت پیدا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں وسعت پیدا کرے گا جنت کی وسعت تم کو دے گا دنیا میں رزق ہو یا اسی طرح سے گھر ہو یا کسی بھی طرح سے ہو شر صدر کے اعتبار سے ہو دل کی اسات ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کیونکہ عام ہے کسی خاص چیز کے لیے ذکر نہیں کیا فلاں چیز میں وسعت پیدا کرے گا اللہ ہر اعتبار سے تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا کیا جاتا ہے اس میں ذرا سی دیر کے لیے آدمی جگہ بنا دے کسی کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری زندگی میں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا میں اساط پیدا کرے گا آخرت میں وسعت پیدا کرے گا وسعت میں عموم ہے ساری چیزیں اس میں شامل ہیں کیوں نہ کرے آدمی اور کتنا خوش قسمت ہے آدمی جو دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرے تاکہ اللہ اس کے لیے اسد پیدا کرے ابن حجر رحم اللہ اس کی اس آیت کو ذکر چکے امام بخاری نے ذکر کیا اس آیت کو کہتے قول تم اس پیدا کرو اللہ تمہاری وسعت پیدا کرے کہتے ہیں لیے اسیت پیدا کرو مجلس میں ذرا سی دیر کے لیے تم اس پیدا کرو گے تم اپنے بھائی کے لیے اس پیدا کرو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں تم پر وسعت پیدا کرے گا پت الباری میں ابن حجر نے بات کہی ہے جلد نمبر گیارہ سفر نمبر ترسٹ بات کے اعتبار سے بدل سکتا ہے میرے سامنے یہ ہے تو اس اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی یعنی اللہ تعالی نے اسی کے ساتھ ساتھ حریث میں دعا ہے اور اس آیت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالی بھی تمہارے لیے ساتھ پیدا کرے گا تو یہ بھی بات یاد رکھیں کہ کوئی معمولی چیز نہیں آدھار آدمی تنگی سے پریشان ہے رزق کی تنگی گھر کی تنگی اسی طرح سے دل کی تنگی زندگی بازاروں کے لیے تنگ ہو گئی ہے اس تنگی کو وسعت میں بدلنے کے لیے ذریعہ ایک, ایک, ایک ہے بہت سارے اسباب ہیں لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کے دل میں جگہ ہو اپنے بھائی کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے وسعت پیدا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں وسعت پیدا کرے عبد الرحمن ابن ابی عام کہتے ہیں اب یعنی ایک اور حدیث اسی ضمن میں آتی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھی مجلس کون سی ہے میں جنا ذتین فی قومی کہ ابو سعید خدری ردی اللہ تعالیٰ کو ایک او دینا سے مراد ہے اخبیرہ بلایا گیا خبر دی گئی ادان کے معنی اخبار کے ہوتے ہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جنازے میں کی خبر دی گئی اور بلایا گیا جو قوم میں کسی کی وفات ہوئی تھی فلم تو آنے میں ان کو تاخیر ہوئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں تک کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پھر کچھ وقت کے بعد آئے فلم میں مجلسی جب وہ آئیں تو ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کے طور پر اپنی مسجد سے اٹھنے لگا فقال ابو سعید روایت میں اور مسد احمد کی روایت میں جو روایت میں ذکر کر رہا ہوں یہ بے ہے جو شعب المام میں اس میں زیادتی نہیں یہ زیادتی مست احمد اور الادب المفرد کی ہے تو فقال ابو سعید لا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المجا سی کہ ابو جب اٹھنے لگا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یعنی تم اپنی جگہ سے مت اٹھو ویسی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کیا تھا کہا کہ نہیں تم مت اٹھو اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا خیر المجا علی سی اوسا بہترین مجلس وہ ہیں جن میں وسعت پیدا کی جائے جن میں آنے والوں کے لیے وسعت ہو خیر المجالس او سوها ثم اعتزل فقعد ناحیہا پھر الگ ہٹ کے ایک جگہ جہاں مجلس کی ختم پر جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے ا کہ وہاں نہیں بیٹھے بلکہ ایک جگہ کنارے بیٹھ گئے اس حدیث کو امام البیحی نے شعب الا ایمان میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے اسی طرح سے امام احمد اور امام امام الباری نے الادب المفرد میں اور ابو داود نے حاکم نے ابن سبھی نے اس کو روایت کیا ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اور حضرت انس سے بھی روایت آئی ہے امام البزار نے اور اسی شعب المان میں بھی روایت موجود ہے سیل جامع سغیر حدیث نمبر تین ہزار دو نمبر پچاسی اور آٹھ میں 830 پر یہ حدیث موجود ہے صحیح حدیث ہے یعنی باسندوں سے صحیح بھی آئی ہے تو اس حدیث کہ مختلف طرق میں زیادیاں ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے خیر المجالس او سوہ۔ بہترین مجالس وہ ہیں جن میں وہ ساتھ ہو کیا مطلب ہے بڑی جگہ کی جائے مجلسیں یا درمیان میں فاصلہ رکھیں لوگ یا کیا مطلب ہے امام حسنانی مختلف معنی ذکر کر کے کہتے ہیں وہ یا تمیرو ان المراد بِهِ ما ماں یا انسانو المجلسا المعدل ہے یعنی یہاں پر اس معنی کے بھی احتمال ہے کہ ایسی مجلس جس میں آنے والے کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے ایسا یعنی مجلس ایسی نہ ہو کہ اس میں آنے والے کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو بلکہ اس میں جگہ میسر ہو جائے تو ایسی جو مجالس ہیں کہ ہر آنے والا اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ وہاں بنا دی جائے بیٹھے ہوئے لوگ اس کے لیے جگہ بنائے تو ایسی مجالس جو ہے بہترین مجالس ہیں تو اس کو میں نے یہ سب السلام والے ہی ہیں انہوں نے اس کو ذکر کیا یہ معنی اس کے ذکر کیا ہے ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجلس میں جگہ تنگ ہوتی ہے اور کوئی آدمی آ جاتا ہے اور پھر آگے کے یا کسی حصے میں خاص حصے میں اس کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے تو اس تعلق سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو امام البحقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں اور صحیح الجامع صغیر 463 پر شیخ پر نے اس کو حسن کہا ہے شیخ البانی کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ ان کی کتابوں میں عام طور سے احادیث کی تحقیق ہوتی ہے اور صحیح کیوں ضعیف کیوں تفصیل موجود ہوتی ہے تو یہاں تو اس کا وقت نہیں ہے لہٰذا کوئی آدمی وہاں جا کر رجوع کر کے ان احادیث کی تفصیل دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیوں صحیح ہے اور کیوں ضعیف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے اور اس کا بھائی اس کا اس کے لیے وسعت پیدا کرے آؤ یہاں پ بیٹھو اس کے لیے جگہ بنائیں کرام اکرما اللہ یہ اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہے جو اس مسلمان کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس مسلمان کے لیے اکرام کیا ہے یعنی اللہ کی توفیق سے یہ اس کو جگہ ملی ہے یہ اکرام ہے اس کو چاہیے کہ جا کر بیٹھ جائے تو اگر کسی کے لیے خصوصی طور پر مجلس میں جگہ بنائی جائے اور آسانی سے اس جگہ تک وہ پہنچ سکتا ہو تو جا کے بیٹھ بنا نہ کرے بلکہ بیٹھ جائے اگر خاص جگہ کسی کے لیے بنائی جائے تو یہ نہیں کہ اٹھ کے بنائی جائے بلکہ ساتھ پیدا کی جائے تو جا کے بیٹھ جائے اور یہ اکرام ہے اس کا یعنی اس کا بھائی اس کا اکرام کر رہا ہے تو اس اکرام کو بھی قبول کرے اور یہ اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اس ساتھ پیدا کی ہے لیکن اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ اگر گردن پھلان کر لوگوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں پاؤں دے کر آدمی پہنچ سکتا ہو اور بہت دقت اس میں ہو تو نہ جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے خود ہاں اگر اس کے لیے جگہ ضروری وہاں پہنچنا ہے اس کی تقریر ہے یا مثلا کوئی ضروری کام ہے دستخط کرنا ہے یا مجلس بھری ہوئی اور جو ہے بعد میں آگیا اس کا ہی ہے وہ نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اس کو تو آنا ہی پڑے گا اس میں تو اس طرح کی کوئی بات ہو جہاں وہاں پہنچنا ضروری ہے تو پھر وہ جائے لیکن اگر ضروری نہ ہو تو کوئی حرج نہیں آج کہہ سکتا بیٹھیے میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں مجس کی ختم پر بیٹھنا یہ ادب ہے اس تعلق سے ایک روایت بھی آتی ہے جس کو ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے آ, اپنی فتح الباری میں فتح الباری دو ہیں ایک ابن حجر کی دوسری ابن رجب کی ابن رجب اپنی فتح الباری کو مکمل نہ کر پائے لیکن یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں بہت عمدگی سے سلف کے آثار کو انہوں نے ذکر کیا بہت ساری چیزیں جو دوسری جگہ نہیں ملتی ہیں وہاں بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع مل جاتی ہیں مثال کے طور پر یعنی ضمن مسئلہ آ تو بتاتا ہوں کہ بعض جو لوگ ہیں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نماز کے ختم پر تقبیر کہنا کیا ہے اب کئی لوگ اس میں شبہ میں ہوتے ہیں تقبیر سے مراد رف ہے ہے ذکر جو اونچے آواز سے کرنا یا ذکر کرنا ہی مراد ہے تقبیر اس لیے کہا جائے کہ اللہ اکبر بھی اس میں آتا ہے سبحان اللہ اللہ, الہ اللہ, اللہ اکبر یا واقعی تقبیر کہنا ہے جیسا کہ امام ابو داود نے توئی کی ہے تو بہت سارے شبہ میں ہوتے ہیں ابن رجب رحمہ اللہ نے کئی آخر ذکر کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سراحت کے ساتھ فرض نماز کے اختتام پر سلف سے تکبیر کہنے کا ثبوت ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جہاں تک مجھ کو یاد ہے تین مرتبہ تکبیر کا بھی ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد میں دوسرے اذکار تو استغفار کے بعد جو تکبیر کا جو عمل ہے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کا ثبوت نہیں ہے بعد نے کہا کہ نہیں اللہ اکبر تقبیر کا ذکر حدیث میں آیا ہے کیا مانا ہے آپ اگر فص الباری دیکھیں ابن رجب کی آپ کو بہت سارے آثار اس میں کے ملیں گے جس سے وضاحت مسئلہ کی ہو جاتی ہے خیر ایک, زمنی، ایک علمی فائدہ تھا جو مناسب سمجھا میں نے یہ کتاب بہت عمدہ ہے اس میں کتاب ایمان اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بہت ساری باتیں سلف کے منہج کے مطابق انہوں نے ذکر کی ہے ایمان کی تفصیل میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدخل خالد خالد ابن ثابت الفاہمی ابن حجر نے اپنی کتاب الصاب میں کہا ہے کہ یہ صحابی ہیں تو خالد ابن ثابت الفاہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے المسجد یوم الجمہ تھی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے وقت امت المن شمس باہر بہت دھوپ تھی تو مجلس مسجد جو ہے بھری ہوئی تھی بالکل جگہ نہیں تھی فرافل بعد بعض لوگ جو سائے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کو دیکھا فأشار تو ان کی طرف اشارہ کہا اور ان کے لیے کہ ان کے لیے جگہ بناؤ فکری حضرت خالد ثابت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ لوگوں کو پلان کے جائیں اور اس سائے کی جگہ میں بیٹھیں اصابك ذلك من عزم انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ جو بھی پریشانی مصیبت اس پر آئیں اس پر صبر کر اس لیے کہ بہت ہی اونچے اخلاق یا اونچے اوصاف میں یا اونچے احکام میں سے ہے اللہ کے احکام میں سے بہت عظیم شان اور عزم عزم الامور جو ہے اونچی باتوں میں سے ہے اعلی اخلاق میں سے کہ ایک آدمی مصیبت پر صبر کرے یہ آیت پڑھی جو سورہ لقمان کی آیت نمبر سترہ ہے سمجلا فی شمس اور دھوپ میں بیٹھ گئے دھوپ ہی میں پلانگ کے نہیں گئے جگہ خالی ہو رہی تھی لیکن لوگوں کو پلان کے پار کر کے اور کسی کو پاؤں لگ رہا ہے اتنا کر کے جا کے بیٹھے بیٹھ جاتا ہوں اور سمجیل صفی شمس اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں خر حمید ابن زنجوئی حمید ابن زنجوئی نے اس کو روایت کیا ہے اور ان کے بارے میں اسماعیل ابن محمد الاسباہانی کہتے ہیں قومید ابن زنجویہ من اہل نسا قومید ابن زنجویہ اہل نسا میں سے ہیں كان من سعدات اہل بلدیہ فقہا و علما وہو اللذی اظہر السنة بنسا رحم، رحم، رحم، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نسا میں سے ہیں نسائی جیسے ہیں ویسے نسا میں سے یہ بھی ہیں اور فقہ علم میں اپنے علاقے کے سرداروں میں سے سادات میں سے تھے بڑے علماء میں سے یہی ہیں جنہوں نے اپنے علاقے میں نسا میں سنت کا اظہار کیا یعنی سنت کے علم کو پھیلایا تو یہ احکام ہیں جو اس مسئلے سے متعلق تھے اور یہ ادب ہے کہ آنے والے کے لیے جگہ بنائی جائے اس کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کو اٹھانا مناسب ہے بلکہ یہ جائز نہیں ہے تو یہ آداب شریع آداب جن کا اہتمام حکومت میں کرنا چاہیے آئیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر چھ اس میں پچھلے مجلس میں ہم دیکھا مجلس کا یعنی ادب ہے اس حدیث میں ہم کھانے کے آداب میں سے حدیث نمبر چھب نے قال, قال صلی اللہ علیہ وسلم, اذا حتی يلعقها او يلعقها. علی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ هم. جس صحابی کے والد بھی صحابی ہوں جیسے ابن عمر ہیں یا ابن عباس ہیں عبداللہ ابن عمر تو عمر بھی صحابی اور عبداللہ ابن عمر عبداللہ بھی صحابی اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس تو عباس رضی اللہ تعالی بھی صحابی بیٹے بھی صحابی ایسے اگر دونوں صحابی ہوں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے تاکہ دونوں کے لیے یعنی اللہ کی رضا کی دعا کی جائے تو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے فلا یمسح یدہو تو وہ اپنا ہاتھ نہ پہنچے کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ پہنچے نہیں کپڑے سے رومان سے ٹیشو سے فلا یم سہ یدہ یل کہا کہا یہاں تک کہ وہ خود اس ہاتھ کو انگلیوں کو چاٹ نہ لے ہاتھ سے مرادیاں انگلیاں کیونکہ آدمی ہاتھ سے انگلیوں سے کھاتا ہے جیسا کہ آگے آئے گا تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹا دے ہری اس میں خود چاٹنے کا یا دوسرے کو چٹانے کا ذکر آیا ہے امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے بعض لوگ چونک جائیں گے کہ یہ بھائی کیا ہے ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام البحقی کہتے ہیں کہ او یو اقہا جو ہے یہ راوی کا شک ہے یہ ممکن ہے کہ یہ راوی کا شک ہو کہ حدیث میں راوی کو شک ہو گیا کہ خود چاٹ لے یا چٹا دے یا لا یا یو کہا لیکن ابن, ابن امام البحقی نے خود یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مراد ہوں اور اگر دونوں مراد ہیں تو بچے کو یا ایسے کسی شخص کو گھر میں انہیں آدمی چٹا دے تو یہ بھی جائز ہے اس میں کوئی کرار کی بات نہیں آج یہ بہت شرم کی بات ہے جیسا کہ شیخ البانی کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ تھوڑا مغربیت کی طرف بہت جا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے انگلی چاٹنا برا سمجھتے ہیں جس میں خاص طور سے اگر ہوٹل میں آدمی کھا رہا ہو تو پھر تو بہت مشکل ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے مغربی ملکوں میں اگر یا بہت پاس 3 اسٹار فائیو اسٹار ہوٹل میں ہو وہاں تو مشکل ہے آدمی کھانا کھا کے ہاتھ سے کھائے تو پھر تو مشکل وہاں سپون سے کھائے گا فورٹ سے کھائے گا اور اگر وہ منع تو نہیں ہے کہ آدمی چمچے سے کھائے لیکن ہاتھ سے کھانا آدمی اس کو یعنی خلاف ادب دنیا سمجھتا ہے جب کہ وہ سنت ہے وہ ادب نبوی ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی چمچے سے کھائے لیکن اگر ہاتھ سے کھاتا ہے تو برا اس کو سمجھنا برا ہے اس کا اختیار ہے جیسا کھائے لیکن انگلیوں سے کھانا ہاتھ سے کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کو برا سمجھنا برا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو یعنی آرام سمجھتے اس میں اور کھانے سے فارغ ہو کر آدمی انگلیاں چاٹے تو پہلے لوگوں کو دیکھتا ہے ہاتھ کو دیکھنے سے پہلے کہ بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا آدمی سوچے یہ بہت شرم کی بات ہے سنت کا سوچ اللہ کا سوچ یہ دینی ادب ہے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے لوگ اگر برا سمجھے تو برا سمجھیں گے کیا ہوگا جنت میں ڈالیں گے جہنم میں ڈالیں گے ان کے ہاتھ میں ہے یا اگر آپ نے انگلیاں نہیں چاٹی تو آپ کو کچھ آپ کا بل دیں گے ہوٹل کا لوگوں کا ہم کیوں سوچیں جہاں سوچنا ہے وہاں تو ہم سوچتے نہیں جہاں نہیں سوچنا رہے وہاں سوچتے ہیں لوگوں سے آدمی اتنا مرعوب نہ ہو کہ اللہ کی عظمت کا رسول اکرم صلیم کی تعظیم کا آدمی حق بھول جائے اتنا لوگوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے اور ہماری ناکامی کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو دیکھتے دیکھتے دین کو تباہ کر دیتے ہیں تو حدیث میں یہ بات ہے کہ یا تو خود انگلیوں کو چاٹ لے یا چٹا دے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں آگے بعضوں میں کا جیسے بچے ہیں بچوں کو چٹا دے یا اسی طرح سے گھر میں بلی ہے مثلاً یعنی اس کو چٹا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی حرج اس میں نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا کہ جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیتے تھے یعنی ان پر جو کھانا لگا ہوا ہے اس کو یوں ہی دھو لینا یا یوں ہی پوچھ لینا ٹیشو وغیرہ سے یہ مناسب نہیں ہے وہ کھانا ہے وہ غذا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو آدمی اسی طرح سے انگلیاں چاٹ لیں یہ کھانے کا ادب ہے سائنسی چیزوں میں میں نہیں جانا چاہتا شرعی چیزیں ہیں اس کو سمجھ لیں یہ ادب ہے کابن مالک ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु بثلاث اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 2032 فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے انگلیاں پانچ ہوتی ہیں تو انگوٹھا بھی انگلی میں آتا ہے تو تین انگلیوں سے आदमी خام kha پریشان ہو کہ تین انگلی سے کیسے کھاتے تھے تین انگلیاں ان سے کھانا کھاتے تھے کلو بی صلاح افابق اور اپنا ہاتھ یعنی انگلیاں پوچھنے سے پہلے چاٹ لیتے تھے تو یہ بھی ادب ہے اور یہ بھی سنت ہے یہ دو سنتیں معلوم ایک یہ کہ ایک آدمی اگر کھانا کھائے تو تین انگلیوں سے کھائے جہاں تک کہ ممکن ہے ہاں اگر ایسی چیز ہے جو تین انگلیوں سے نہیں کھائی جا سکتی تو چار یا پانچ بھی کھانا جائز ہے جیسے حکیب نے حجب نے کہا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اسے دھونے یا پوچھنے سے پہلے آدمی انگلیاں چھاٹ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے قبل ایم صححہ اگر آدمی ہاتھ نہ دھوئے اور بس اس کو رومال وغیرہ سے کپڑے سے یا ٹیشو سے پہنچ لے تب بھی کافی ہے مثلا کوئی غذا ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دھونا ہاتھ ضروری نہیں ہوتا ہے بس تھوڑا سا آدمی اس کو پہنچ لیا تو کافی ہے تو معلوم ہے کہ کھانے سے فراغت پر ہاتھ دھونا لازم نہیں ہے بلکہ اگر آدمی ہاتھ پہنچ لے کسی چیز سے تب بھی کافی ہے اس حدیث سے ایک اور بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تین انگلیوں سے کھانے کا تھا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں مِن قعب ابن مالکن سنت البصل حدی حضرت کابن مالک کی حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ تین انگلیوں سے آدمی کھانا کھائے وہ ان کا نل اک لبی اکثر اگر چھ تین انگلیوں سے زیادہ سے کھانا جائز ہے مثلاً کھجوریں کھا رہے ہیں تو آپ کو پانچ انگلیاں استعمال کرنا ضروری نہیں آپ تین انگلیوں سے کھا سکتے ہیں کیوں نہ سنت پر آپ عمل کریں یا مثلا آپ روٹی سے کھا رہے ہیں پانچ انگلیاں ضروری نہیں تین انگلیوں سے آپ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے جو بھی سالن آپ کو میسر اللہ نے کیا ہے اللہ برکت دے اس سے آپ کھائیں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھل وغیرہ ہیں آدمی تین انگلیوں سے کھا سکتا ہے ہاں کوئی پتلی چیز ہے جیسے چاول ہے اور اس میں سالن بھی آپ نے ڈال دیا آپ تین انگلیوں سے آ رہے ہی نہیں ہاتھ میں مثلاً تو آپ پھر وہاں چار یا پانچ انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں جائز ہے تو حت الامکان آدمی تین انگلیوں سے کھائے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت صرف تذکرے سے زندہ نہیں ہوتی ہے سنت عمل سے زندہ ہوتی ہے خصوصاً گھر کے بڑے اگر عمل کریں تو بچے بھی اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا اس کی اس کی علت کیا ہے کیوں ایسا کیا جائے لوگوں کو اس پر ہوتی ہے، اس سے ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احدكم فلیلعق اصابعه فلیلعق اصابعه فإنه لا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار پینتیس آپ نے فرمایا جب میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو کھانے سے فراغت پر وہ اپنی انگلیاں یعنی جس ہاتھ سے کھایا ہے اس ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ نہیں معلوم کہ کس حصے میں کھانے کی برکت ہے فیتی ہند نہ انگلیوں میں کس میں برکت ہے یعنی جو کھانا لگا ہوا ہے کہاں برکت ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو یعنی غذا میں اس کی برکت ہے تھالی میں اور جو بچا ہوا پوچھ کے کھانا ہے اس کو جیسا کہ آگے آئے گا یا انگلیوں میں کھانا لگا ہوا ہے کس میں برکت ہے اس کو نہیں معلوم اس برکت کے حصول کے لیے انگلیوں کو لگا ہوا کھانا رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا بلکہ پلیٹ جو ہے اس میں لگا ہوا کھانا بھی پونچھ کے کھانا اس کو بھی چاٹ لینے کا حکم دیا یعنی آدمی پلیٹ میں لگا ہوا کھانا ہے اس کو انگلیوں سے لے اور اس کو چاٹ لے یعنی کھانا اس میں اسی طرح سے نہ چھوڑے تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے جو تم نے کھایا اس میں برکت تھی جو پلیٹ میں لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے یا پھر جو انگلیوں میں لگا ہوا ہے اس میں برکت ہے تم کو نہیں معلوم کہ, کہ غذا کی برکت حاصل اگر تم کو کرنا ہے تو تم کو پلیٹ صاف کر کے بھی کھانا ہے اور انگلیوں میں لگا ہوا چاٹ لینا ہے تاکہ تم اس برکت کو حاصل کرو امام مسلم نے تینتیس پر برکت کے کیا معنی ہے برکت سے مراد یہاں کیا ہے اللہ وسلانی رحم اللہ کہتے ہیں سب السلام میں ثبوت الخی کہتے ہیں کہ برکت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں نما یعنی چڑھنا زیادہ زیادتی و ثبوت الخیر خیر کے باقی رہنے کو کہتے ہیں عربی زبان میں کئی اعتبار سے لفظ آتا ہے تین معنی یا ذکر کیے برکت کے معنی ہے نشو نما کے یا اسی طرح سے زیادتی کے یا اسی طرح سے خیر کی بقا کے خیر کے باقی رہنے کو تو یہ برکت ہے کہتے ولمراد ہونا ما یا سلو بھی تغیتی من ادا اور وہ یوقی اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں اس سے غذا کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ غذا کا فائدہ نصیب ہو اور آدمی اس غذا کے کھانے سے اذیت ہو سکتی ہو اگر تو اس سے محفوظ ہو جائے اور اسی طرح سے یعنی وہ غذا اس کے لیے اللہ تعالی کی طاعت اللہ کی فرما برداری میں قوت کا ذریعہ کھا رہا ہے وہ کھانا اس کے لیے اللہ کی فرما برداری میں قوت کا ذریعہ بنے وہ کھانا اس کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اس کے لیے غذا بنے اس کو فائدہ ہو کھانے سے کھا رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے برکت اس کو نہیں مل رہی ہے وہ برکت حاصل کرے تاکہ وہ غذا اس کے لیے نفع بخش ثابت ہو اس کے لیے مضر نہ ہو اور اس مضر نہ ہو نفع بخش ہو دنیا اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی تو یہ مراد ہے اس سے تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی غذا سے اس کو فائدہ ہو وہ کھائے اس طرح سے اور انگلیاں چاٹ لے کسی کسی سے ڈرے نہیں سنت پر عمل کرنے میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے چاہے آدمی بڑے سے بڑے ہوٹل میں بیٹھا ہوا پیسے دے کے کھا رہا ہوں تھوڑی کھا رہا ہے بھائی میں انگلیاں چاٹوں گا میری انگلیاں ہیں بھائی اور ہمارے نبی کی سنت ہے کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگے تو یہ اگر غیرت دینی ہو آدمی کی تب دنیا میں چل سکتا ہے ورنہ تو آدمی دوسری قوموں کا غلام بن کے ان کی تہذیب کو اپنا کے جانور جیسا بھی بن سکتا ہے اس کا ان آغا میں سے نہ صرف یہ کہ انگلیاں چاٹ لی جائیں اور پلیٹ کو صاف کیا جائے بلکہ ایک ادب یہ بھی ہے اسی کے ضمن میں اور اسی علت کے تعلق سے کہ اگر لکما گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھائے کھانے کی چیز اگر گر جائے نیچے آدمی کو چاہیے کہ اس کو اٹھا کے کھائے اور دوسری علیہ بھی اس میں برکت کے علاوہ اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وقعت لقمت احدیکم فلیأخدها وليمت ما کان بها من اذن وليأکلها ولا یدعها لشیطان ولا یمسح يده بالمندیل حتی یلعق اصابعه فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّ طَعَمِهِ الْبَرَكَةِ امام مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر دوہزار تینفیس جب تمہارے ہاتھ میں سے لقمہ کسی کا گر جائیں اسے چاہیے کہ وہ واپس سے اٹھائے فَالْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا من أَذَنِ اور اس کو جو بھی چیز مٹیوٹی لگ گئی ہے اس کو صاف کرے اور اسے کھا لے وَلَا يَدْعَهَا لِشَيْطَانِ اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے تم چھوڑ دو گے اٹھا کے کھائے گا اس کو مل گیا تو اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے اور ولاد اہو بال اور رومال سے اپنا ہاتھ نہ پوچھے اس سے معلوم ہوتا ہے رومال کی مشروعیت بھی اسلام میں ہے حتّا یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ نہ لے یعنی چاٹنے سے پہلے رومال سے پوچھ نہ لے الرکا <الْبَرَكَة> اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آدمی کا لقما گر جائے تو اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے اور کھانے سے پارے ہو کر آدمی کو اپنی انگلیاں اور پلیٹ چاٹ کے کھانا چاہیے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے آخری حصے میں بھی برکت ہوتی ہے اللہ اس لیے پلیٹ صاف کر کے کھانا چاہیے اور آدمی کو انگلیاں بھی پوچھ کے کھانی چاہیے چاٹ کے کھانی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا الطعام فلا يمسح يلعقها او يلعقها تم اسے جب کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ پوچھے یہاں تک کہ انگلیاں چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹانا دے ولا اویل اور پلیٹ بھی اٹھائے نہیں اٹھا کے لے گئے چلو ختم کچن چل میں چلی گئی پلیٹ مجلس سے اٹھا لی گئی نہیں ایسا نہ کرے یہاں تک کہ اس کو پلیٹ میں سے جو بھی کھانا اس میں لگا ہوا ہے اس کو چاٹ نہ لے یا کسی کو چٹا نہ دے ف ان تعامی برکا اس لیے کہ کھانے کے آخری حصے میں برکت ہوتی ہے فن آخر تعامی فی برکا یعنی کھا تو لیا اب پلیٹ صاف کر کے نہیں کھائی وہ آخری حصہ کھانے کا تیل انگلیاں میں بچا ہوا کھانا تھا اس میں برکت تھی اس کو نہیں چاٹے گا برکت نہیں ملے گی کھانے کی معلومہ کے پلیٹ اور اونیاں صاف کر کے چاٹ کے کھانا یہ برکت کے حصول کے لیے ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے کھا لیا کتنا بھی برکت نصیب نہیں ہوئی تو پچھلی روایت میں ہم نے دیکھا معلوم نہیں کس میں ہے تو اس میں یعنی اس لیے تھا کہ اچھے سے کھا لے لیکن اب یہ آیا کہ نہیں آخری حصے میں برکت ہوتی ہے لہٰذا اگر وہ چھوڑ دیا تو برکت سے محروم رہے گا امام سی نے اس کو الکبرا میں روایت کیا ہے امام نس کی دو کتاب ہے سنن سنند اور دوسرے الکبرا تو یہ الکبرا میں جس میں زیادہ حدیث ہیں حدیث نمبر پر 391 پر شیخل البانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ حدیث صحیح ہے اس کا حکم کیا ہے انگلی اور یعنی کھانے کے سفارغ ہو کر انگلیاں چاٹنا اور پلیٹ صاف کر کے کھانا چاٹنا اس کا حکم کیا ہے وہ ہے واجب ہے کیا ہے شیخ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں جلد ایک صفح سات سو سینتالیس پر یہ بات انہوں نے کہی کہتے اس حدیث میں ایک بہت ہی عمدہ ادب ہے کھانے کا جو کہ واجب ہے یہ ادب ایسا نہیں کہ دیکھیے جس سے شیخ نے بھی کہا مجز کی شروعات میں کہ آداب ہے اس لیے کوئی لوگ اس کوئی آدمی اس کو ہلکا نہ سمجھ لے ضروری نہیں بعض آداب واجب ہے اس کو ادب کہہ کے آپ ہلکا نہ سمجھیں وہ ادب ہے لیکن یہ واجب ہے تو کہا کہ یہ شریک کھانے پینے کے آداب میں سے ایک واجب ادب ہے اور وہ کیا ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کا انگلیاں اور پلیٹ کو صاف کر کے کھانا یہ واجب ہے کیوں واجب ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور اس میں برکت کا حصول ہے اور شیطان کے لیے نئی چھوڑنا ہے اس اعتبار سے بھی کیا ہے؟ واجب ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے اللہ مصنعانی رحم اللہ فرماتے وَهَذِهِ الْأُمُورُ مِنَ الْلَعْقِ وَالْعَاقِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ وَأَكْلِ ما يَسْقُطُ ضَاهِرُ الْأَوَامِرِ و کہتے یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ انگلیاں چاٹ لے چھٹا دے یا اسی طرح سے پلیٹ صاف کر کے کھائے یا اسی طرح سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھائے ظاہر اس کا امر کیا ہے کہتے حکم کا لازمی نتیجہ یہ ہے ظاہر بات تو یہی ہے ان عوامر سے کہ یہ واجب ہے یہ چیز لازم ہے ابو محمد ابن حضمن و قالح اور یہی اختیار ہے آ, امام ابن ہزم کا محمد ابن ہزم انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے فرض ہے فرض اور واجب ایک ہی ہوتا ہے اس کو بھی یاد رکھیں سبل, سبل السلام میں امامانی نے یہ بات کہی ہے ہمارے گھروں میں بچوں کو سکھایا جاتا بیٹا گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے یہ ہماری جہالت ہے گری ہوئی چیز اٹھا کے نہیں کھاتے کیا ہے ہم ایسا بچوں کو سکھاتے ہیں کیوں ہم لوگ بہت ہی ہائیجینک ہیں ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں یہ ادب اسلام کا کہ کھانا ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کو اٹھا کے کھا لیتے ہیں اس میں کھانے کھانے کی اللہ کی نعمت کی تعظیم ہے اس کی نعمت کا شکر ہے اور اس میں یعنی توازو ہے یہ آدمی گھمنڈی نہیں ہو متکبر نہیں ہو اگر کوئی چیز گر جاتی ہے اس کو اٹھا کے کھائیں یہ تواز ہے کہ وہ نجاست میں گر جائے لیکن یہ کہ اگر دھول مٹی لگتی ہے یا دسترخوان پہ گر جاتا ہے لقمہ آدمی اٹھا کے اس کو کھائے حال یہ ہے کہ اگر آدمی کا یعنی نوٹ یا ڈالر بیت الخلاء میں, میں پیچھے نہیں ہٹے گا یہ سو کا ڈالر ہے سو کا ڈالر ہے ریال ہے. آدمی اس کو کسی طرح سے نکالے. وہاں آدمی ہائیجین اور سب نہیں. پیسوں کے لیے آدمی کر سکتا ہے سنت کے لیے نہیں کر سکتا ہے آپ سے یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے کہ نجاست میں سے اٹھا کے آپ کھائیے دسترخوان پہ گرا ہوا ہے یا زمین پر گھر ہی میں گر گیا ہے آدمی اٹھا کے پہنچ کے اس کو کھا ادب خود بھی آدمی اس کا اہتمام کرے بچوں کو بھی سکھائے تو یہ آداب اسلام کے ہیں یہ ہم نے حدیث نمبر 6 میں اس بات کو سیکھا تو اسلامی آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں اور اپنی پلیٹ صاف کر کے کھائے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کے اس کو صاف کر کے کھائے یہ ادب واجب ہے نہیں کرے گا گناہگار ہوگا حدیث نمبر ساتھ آگے بڑھتے ہیں مزید یہ حدیث کس تعلق سے ہے سلام سے متعلق ہے سلام کے آداب اس میں سکھائے گئے ہیں سلام کا اسلامی ادب کیا ہے کتاب الدب کی شروعات میں ہم نے دیکھا تھا سلام کے تعلق سے کہ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں اور ان حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے مسلم کی حدیث بھی ہم نے اس کے ضمن میں دیکھی تھی کہ یہ بھی ادب ہے اور واجب ہے کہ اگر مسلمان اس کو سلام کریں تو اس کے سلام کا جواب دیں آئیے اسی سے متعلق ایک تفصیلی حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں کون کس کو سلام کرے اس میں سلام کا حکم تھا یہاں کون کس کو سلام کرے اس کو سکھایا گیا ہے اور اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث نمبر ساتھ ہے آ, کتاب العدب میں ون ابھی ہو رہی رتح اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه مسلمين والراكب على الماشي چار لوگوں کے بارے میں بتا گیا ہے کہ کون کس کو سلام کرے کیا حدیث کے الفاظ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرے کرے چھوٹا بڑے کو چھوٹا بڑے کو سلام کرے والمار على القاعد جو آدمی چل رہا ہے مار ماشی ایک ہی ہے اور گزرنے والا چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے بولو مانے تفریق بھی بیان کی مار میں سے وہ بھی ہو سکتا جو سوار ہو تو ولمار القائد جو آدمی چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کریں ولقلیل اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یہ حدیث متفق یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور مسلم کی روایت میں ہے را کیل الماشی جو آدمی سوار ہے وہ چلتے ہوئے کو سلام کریں۔ تو چار لوگ معلوم ہوئے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ نمبر ایک دو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں۔ نمبر تین تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اور نمبر چار سوار چلنے والے کو سلام کریں تو یہ چاروں حالتیں ہیں جو سلام کے آداب میں ذکر کی گئی ہیں کہ زیادہ حقدار سلام کرنے کا وہ ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے ایک ایک کر کے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں اور آخیر میں اس کی علت بھی ہم دیکھیں گے کہ کی کیوں ہے نمبر ایک لیوسل وائل القبیر چھوٹا بڑے کو سلام کرے چھوٹا عمر کے اعتبار سے یا مرتبے کے اعتبار سے ظاہر حدیث کا عمر کے اعتبار سے کہ کم عمر لوگ زیادہ عمر والوں کو اپنے سے بڑوں کو سلام کریں اس میں یہ بھی یہ بھی اشارہ ہے کہ اسلام میں بڑوں کی تعظیم کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ بڑوں کا حق ہم پر زیادہ ہوتا ہے آج تو معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ بڑوں کو مزاق بنایا گیا ہے یا ان سے بد سلوکی کی جاتی ہے گھروں میں یا سماج میں لیکن اسلام ایسا دین ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو جائے بوڑ, بڑی عمر کو پہنچ جائے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں اس کا احترام کریں اور اس کا اس کا یعنی اس کی رعایت کی گئی ہے ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ ان نہ ہو السن نمبر سے ہے کہ عمر کا لحاظ رکھا جائے السن فی عمور في فشرح اور صرف یہاں نہیں بلکہ شرعی احکام میں کئی معاملات ایسے ہیں جن میں بڑی عمر والوں کو مقدم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اس کا لحاظ کیا گیا ہے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا مالک ابن حویر اس کی مشہور حدیث ہے اس میں آپ نے کہا جو اس کو بخار مسلم نے روایت کیا ہے اس میں آپ نے کہا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور تم میں سے بڑا امامت کرے تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت جو کہ ایک شرف کی جگہ ہے اس کے لیے آپ نے کیا کہا تم میں سے بڑا امامت کرے جو عمر میں بڑا ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے احکام ایسے جس میں بڑے کو مقدم کیا گیا یا مثال کے طور پر تین صحابی ہیں عبد الرحمن بن صاحب محیصہ اور ہوئی ایک یہ کسی مسئلے میں قتل کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہتے ہیں کہ فضا ببدالرحمان یا تکلم ان میں سے عبد الرحمان بات کرنے لگے وہ عمر میں تینوں میں چھوٹے تھے فقالا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا قبر قبر بڑے بڑے بڑے بڑوں کو مقدم کرو وہ کہتے ہیں عمر میں چھوٹے تھے یہ فصا فتح تو یہ عبدالرحمان چپ ہو گئے اور باقی دونوں جو ان سے عمر میں بڑے تھے وہ بات کرنے لگے یعنی مجالس میں آپ دیکھیں ہمارے یہاں بھی آداب کی رعایت نہیں ہوتی کہ چھوٹا اور بڑا تو بہت ساری مجالس میں تو بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بعض نوجوان جو ہوتے ہیں کوئی سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے عالم کے جواب دینے سے پہلے ہی چھوٹے مفتی صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ادب کے خلاف ہے مجلس میں بولنے کا زیادہ حق بڑے کو ہے جواب دینے کا حق بڑے کو ہے یا حتیٰ کے سوال کرنے کا حق بھی بڑے کو ہے اگر کئی لوگ ہوں کسی مسئلے پہ گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے کسی عالم سے پوچھ رہے ہیں بچہ ہی بات کر رہا ہے اور بڑے لوگ چپ بیٹھے ہوئے کم عمر بات کریں نہیں بڑا آدمی بات کرے تو بات کرنے کا جو حق ہے وہ بڑے کا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے بڑے کو مقدم کیا یہ بھی حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارانی فلمان کو بھی سوا کی میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ میں مسوا کر رہا ہوں فجد بنی رجلان تو دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھ سے مطالبہ کیا احد ہوما من اخر دو میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا عمر میں فَنَا وَلْتُ السِّوَاقَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا من میں چھوٹے کو مسواق دینے لگا فَقِيلَ الْاِلِي كَبِّر مجھ سے کہا گیا بڑے کو دو فَدَفَعْتُهُ الْأَكْبَر تو میں نے مسواق بڑے کو دے دی ہے. یہ بھی بخاری مسلمی حدیث موجود ہے تینوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت میں جیسا کہ ابن حجر نے کہا کہ دین کے معاملات میں بڑوں کو مقدم کرنے کا یا ان کا لحاظ کرنے کا حق ہے سلام میں بھی یہ ہے کہ ہم بڑوں کو چھوٹے سلام کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے سلام نہ کریں بلکہ اگر آنے والا بڑا ہے چاہے وہ گھر میں ہو یا باہر لوگوں کے مجلس میں ہو تو سلام اس کو کرنا چاہیے یہ نہیں کہ چھوٹے اس کو سلام کریں مثلا علن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مر علینا اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر گزر ہوا اور ہم کھیل رہے تھے فقال علیکم یا یہ شاید آپ نے نہ سنی ہوم یاسبیاں آپ نے کہا اے بچو السلام علیہ تم پر سلام ہو اے بچوں تو آپ نے بچوں کو خطاب کر کے سلام کیا امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور اسحایا میں حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاس پر شیخ الابانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے یعنی کہ جیسے کہ بچوں کے پاس گئے کلاس میں گئے مثلا بچے کھڑے ہو گئے اور استاذ کو سلام کر رہے ہیں خلاف یہ ادب ہے یہ خلاف بڑوں کو سلام کرنا چاہیے ہاں آنے والا سلام کرے داخل سلام کرے وارد سلام کرے یہ ادب ہے اس کو ہم یعنی پچھلی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ پہنچے آپ گئے بچوں کے پاس تو آنے والا چھوٹوں کو سلام کرے گا چاہے وہ بڑا ہو یہ ادب اس کا ہے آگے بھی اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایک مسئلے بھی. صحابہ بھی بچوں کو سلام کرتے تھے سیار کہتے ہیں کون تو حدیث میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ایک مسلسلات میں سے یہ فائدہ ہے اس میں سیار کہتے ہیں کون تو میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا میں سے بچوں پر سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ وحدف ثابت انه كان يمشي مع انس فمر بسبيان فسلم عليهم ثابت البنانی نے کہا کہ میں حضرت انس کے ساتھ جا رہا تھا ان کا گزر بچوں پر سے ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا۔ وحدف انس انه كان يمشي مع رسول اللہ صلى الله عليه وسلم فمر بسبيان فسلم عليهم قالا کہ مجھ سے حضرت انس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں پر گزر ہوا تو آپ نے بچوں کو سلام کیا اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں سی بخاری حدیث نمبر چھ دو سو سی مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تو اس میں دیکھیے تب تابئی تابئی اور اس, اس طرح سے جو ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی جو ہے اس طرح سے ایک کے بعد ایک جو علم لیتے تھے عمل بھی لیتے تھے یہاں روایت کے بتانے کا مقصود کیا ہے کہ روایت جان لی بس بیان کیا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر صحابی نے عمل کیا اور سکھایا حدیث نقل کی اپنے بات ثابت البنانی کو حدیث بیان کی ثابت البنانی نے اپنے بات اس پر عمل کیا اور حدیث بتائی اس طرح سے سبب جو ہیں عمل کے ذریعے سے علم کو زندہ کرتے تھے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے اور باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہیں انسان کو چاہیے کہ بات کے ساتھ عمل بھی کرے اس حدیث کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا اور الفاظ مسلم کے ہیں ابن بطل رحم اللہ کا قول ابن حجر نے ذکر کیا کہتے ہیں فی السلام علی الصبیان تدریبهم علی آداب الشرعیہ بچوں کو سلام کرنے میں کیا حکمت ہے اسلامی شریع آداب ان کو سکھانے کی تدریب ہے پریکٹس ہے او فیه طرح الطرح الطرح الاكابر اور اس میں بڑوں کے لیے ادب ہے کہ وہ اپنی گھم کی چادر کو اتار کے علاحدہ کریں یعنی تکبر چھوڑیں وہ سلوک کو اس میں توازوں کے راستہ اختیار کرنے اور لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی تلقین ہے یعنی بڑے نہ ہو کہ جیسے آئے تو کوئی آدمی بچے سلام نہیں کیے کہ سلام نہیں کرتے تم لوگ حالانکہ خود آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سلام کریں بلکہ بڑا جو ہے لوگوں کو چھوٹوں کو بھی سلام کرے یہ بھی ادب اس میں ہے وارد چاہے بڑا ہو وہ سلام کرے کمرے میں چاہے بچے ہوں یا کہیں باہر چاہے بچے کھڑے ہوئے ہوں آنے والا سلام کرے چاہے وہ بڑا ہو نمبر دو رو حدیث میں کیا کہا گیا کہ گزرنے والا بیٹھے کو سلام کرے ایک روایت میں یہ بھی ہے القائم یعنی ولما شی عل کہ چلنے والا کوئی کھڑا ہے تو اس کو سلام کرے چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہوا ہو گزرنے والا سلام کرے ادب کیا ہے گزرنے والا کھڑے ہوئے کو اور بیٹھے ہوئے کو سلام کرے امام تنویزی نے اس کو روایت کیا ولماشی عالم اگر چلنے والے دو اور ملاقات ہو جائے تو کیا کریں یعنی حدیث میں چلنے والے کو سلام کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے وہاں سے یہ آ رہا ہے یہاں سے یہ آ رہا ہے آپ کون کو سلام کریں کہا حدیث میں ہے کہ ولماش یانی او بدا فہو اول امام البزار اور ابن حبا نے اس کو روایت کیا ہے سید ترغیب میں شیخ البانی ذکر کیا دو ہزار سات سو چار پر کہا کہ ولماش یعنی اوما بدا فہو اول اگر دونوں آدمی چل کے آ رہے ہیں ملاقات ہوئی تو جو دونوں میں سے پہل کرے وہ افضل ہے یہ نہیں کہ جس کو سلام کیا گیا وہ افضل ہم کیا سمجھتے ہیں دیکھو فلاں نے فلاں کو سلام کیا وہ افضل ہے فضیلت ثواب کی کس کو حاصل ہو رہی ہے ولما شیما بد و افل چلنے والوں میں سے جو پہلے سلام کرے جو سلام کی شروعات کرے وہ افضل ہے زیادہ ثواب کا حقدار وہ ہے تو یہ دوسری بات معلوم ہوئی نمبر تین حدیث میں کیا ہے ولقلیل القیر تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں الکفیر ملا علی قاری کہتے ہیں المرقات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے حدیث نمبر چار ہزار چھ سو کے ذمن میں کہتے ہیں صغیر و کبیر یعنی تھوڑے لوگ بڑے لوگوں کو یعنی زیادہ لوگوں کو سلام کریں تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو یعنی پانچ لوگ تھے اور یہاں دس لوگ ہیں تو تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کریں کیوں کہتے ہیں یہ چھوٹے اور بڑے کے معنی میں جیسے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے تو چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے تو اسی کے زمن بھی یہ بھی آتا ہے. تو بڑے کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنے والے زیادہ ہیں اور جو بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں وہ تھوڑے ہیں تو اب یہاں پر معاملہ کیا ہو گیا کہ تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کرے اور آنے والے یا گزرنے والے بیٹھوں کو سلام کریں تو یہاں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے تو کس کو ترجیح دی جائے حدیث میں کہ گزرنے والا بیٹھے والے کو سلام کرے لیکن اگر گزرنے والے زیادہ ہیں اور بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں تو کیا کریں اس میں ہے کہ تھوڑے زیادہ کو سلام کریں تو ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں فلؤق کہ اگر گزرنے والے چلنے والے زیادہ ہوں اور بیٹھے وے بیٹھے ہوئے تھوڑے ہوں تو یہاں تو تیار ہو رہا ہے وہ یقون الحکم حکمل افن قیاما افغل تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حکم جو ہے ویسا ہوگا جیسے دو لوگ ملاقات کریں کہ دونوں میں سب تعارض ہو گیا تو اب دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے تو اب کیا ہو گا ایسی صورت ہو گئی جیسے دو لوگ ملاقات کریں دونوں میں سے جو بھی پہلے سلام کرے وہ افضل ہے لیکن کہتے ہیں کہ وہ یا ترجیح ہو جے نبل معاشی کما تقدم اللہ عالم کہتے ہیں کہ یہاں پر معاشی کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے کہ جو گزر رہا ہے وہ سلام کرے یعنی چاہے وہ زیادہ لوگ ہوں وہ تھوڑے لوگوں کو سلام کرے اور کہتے ہیں اللہ عالم زیادہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے وہ لوگ سب کو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنا سب بتانے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ عالم پہلے بولنا چاہیے یہ ادب ہے کہ ایک انسان اپنی تحقیق پیش کرے جس کا مکلف ہے اور پھر اپنی بات پر گمنڈ نہ کرے بلکہ ایک ہے کہ ہو سکتا ہے میری بات میں خطا کا امکان بھی ہو, ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو دوسرا کچھ اولا ہو تو یہ ادب ہے علم کا تو فتح میں ابن حجر بات کی زیادہ راج ہے جو لگتا ہے جیسا کہ ہم نے حضرت انس کے حدیث دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں اور آپ اکیلے ہیں اور ب... یعنی بچے زیادہ ہیں لیکن آپ وارد ہیں تو اصول یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر مجلس میں آتا ہے یا اس کا گزر لوگوں پر ہوتا ہے تو وہ بڑا بھی ہے اگر تو کیا کرے وہ خود سلام کرے وہ بڑی جماعت بھی اگر ہے تب بھی اسی سے محفوظ یہ چیز لی جا سکتی ہے کہ اگر آنے والے زیادہ ہیں گزرنے والے زیادہ ہیں بیٹھے ہوئے تھوڑے ہیں تو ان کو سلام کرنا چاہیے اس لیے کہ گزرنے والے کا معاملہ مقدم ہوگا قلت اور کثرت کے اعتبار سے یا بڑے اور چھوٹے کے اعتبار سے جیسا کہ حضرت انس کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے تو یہ بات ہم کو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے چوتھی چیز حدیث میں کیا ہے ورل الماشی <الْمَاشِي> کہ سوار جو ہے چلتے چلنے والے کو سلام کرے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہاں پر یہ بات ملی کہ جو سوار ہو وہ چلنے والے کو سلام کرے اور اسی طرح سے سوار اگر ہے وہ گزرنے والے کے حکم میں ہے تو بیٹھے ہوئے بھی ہیں اگر تو ان کو سلام کرے گا پھر چاہے زیادہ ہو یا کم ہو یہی حکم اس کا ہوگا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہی من شر الم البتدا یہاں ہم دیکھیں گے کہ شروعات کے اعتبار سے حکمت اس میں کیا ہے کہ یہ کیوں سلام کرے وہ کیوں نہیں کہتے علما نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ فلاں شروعات کرے فقال ابن بطال عن محلب محلب سے نقل کرتے ہوئے ابن بطال رحم اللہ فرماتے ہیں تسلیم الصغیر حق کبیر ابی امر ہی و له چھوٹا بڑے کو سلام کرے کیوں اس لیے کہ بڑے کا حق زیادہ ہے اور بڑے کی توقیر اور اس کا اکرام کرنا ہے اس کی تعظیم کرنا ہے اور اس کے لیے تواز اختیار کرنا ہے توازو چھوٹا اختیار کریں بڑے کے مقابلے میں تو یہ اس کا حق ہے اس لیے چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے نمبر دو وہ تسلیم القلی حقیلی کہتے ہیں کہ کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں اس لیے کہ ان کا حق زیادہ ہے اور ان کا حق زیادہ عظیم ہے اس لیے ان کو چھوٹوں کو یعنی کم لوگوں کو سلام کرنا چاہیے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ چھوٹے اور بڑے کے حکم میں آتے ہیں وہ تسلیم الما لیب ہی منزل اور گزرنے والا سلام کریں بیٹھے کو یا کھڑے ہوئے کو یہ اس لیے کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی گھر کو آتا ہے کہ کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے والا آنے والا گھر میں سلام کرے گا نہ کہ گھر والے اس کو سلام کریں گے وہ تسلیم الرا بھی لے اللہ یہ تکر بارہ برکو بھی فیرت کہتے ہیں کہ سوار کو چلتے ہوئے کو سلام کرنا چاہیے یا بیٹھے ہوئے کو یا رکے ہوئے کو یہ اس اعتبار سے تاکہ اس کے اندر اس کی سواری کی وجہ سے اکڑ پیدا نہ ہو اور وہ توازوں کی طرف پلٹے یعنی یعنی یہ مسئلہ یا یہ مسئلہ توازوں کی طرف پلٹتا ہے یعنی اس کا اصل مرجہ یہ ہے تو سوار سلام کیوں کرے تاکہ سواری کی وجہ سے اس کے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو اور چلنے والا چھوٹا اور میں بڑا ایسا نہ ہو اس اعتبار سے وہ اس کو سلام کرے تو یہ باتیں ابن حجر رحم اللہ نے فتح الباری میں کہی ہے تو آج ہم نے یہ تین حدیثیں دیکھی اور ان میں جو آداب تھے ہم نے سلام یعنی مجلس اور کھانا اور سلام یہ آداب ہم نے تین دیکھے اگلے درس میں مزید انشاء اللہ اس بارے میں سلام ہی سے متعلق دو حدیثیں ہیں اور پھر اس کے بعد اور بھی آداب ہیں انشاءاللہ ہم اگلی اللہ ہم اگلی کو دیکھیں گے اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کے ہم کو توفیق ادا کرنا ہے جزاکم اللہ خیر جزا. اللہ من شیخ محترم کو اس کا بہترین مدراتا فرمائے جیسا کہ شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ سے ٹائمنگ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے اور آنے والے جمعہ سے انشاءاللہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق آٹھ بجے سے ہمارا پروگرام شروع ہوگا کیونکہ یہاں پریشان تھوڑی تاخیر سے ہو رہی ہے اور پھر ساڑھے نو بجے تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا اور اسی کے مطابق انڈیا اور پاکستان اور دیگر ملکوں کے لوگ اپنا ٹائم دے کر کے اس میں شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کربام ہمیں ان دنوں سے فائدہ اٹھائے اور سننے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب اور ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے کیونکہ اسلام عمل کا نام ہے نظریات اور افکار کا نام نہیں ہے عمل ہی اصل ہے اسلام کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہیں سکھائی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ان تمام چیزوں کو اللہ اب العالمین شیخ محترم کے مزاً حسنات میں جگہ دے اور ان کی مغفرت کا اور کامیابی کا اور جنت داخلے داخلہ کا ذریعہ اور سبب بنائے اور اللہ حب العالمین کو دنیا کے اندر مسلمانوں کی احفاظ فرمائے اور دین پر قائم رکھے شرارت مستقیم پر سبب سالین کے عقید اور منحص پر ان آنے والے جمعہ کماری میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <سلام>